بسم السّل الرحمن الرحیم اللہ صحمہ الحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح الرباشہ صغب وباشاہواقرو اور ساتھ ہی باقی انوائم خسکو بھی حسم ہیں اور باقی خواہ سامین خواہران گرامین برادران سب کو شعروں سے نیک برفی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اور درس نمبر تین سو بیاسی تین سو بیاسی ابلک پچیس ہے اوراد فتح کا ہمارا سلسلہ درس چل رہا ہے تین سو بیاسی شروع سے تک کے کی تعداد تھے پچیس جو ہے اوردِ فتحیہ کا درس نمبر پچیس ہے اوراض فتح میں سامنے اس وقت آت القرسی کے توجہ دے رہا ہوں اوراۃۃ القرسی میں سے اللہ اللہ اللہیم لطاسنت والان یہاں تک کتو جی آپ لوگوں تک پہنچ چکا تھا ابھی جو ہے آگے لہو ما فِ سماوات و ما فل عرض سے ہم آگے دیکھیں ہیں کھانتا پہنچے ہیں ہاں جی آج کے دس لہو معاف سماوت و ماف عرصے یہ اور فتح کا درج نمبر پچیس ہے تو لہو معاف سماوات و ما فل عرض اسے مبارک آیت کی جو ہے تو یہ لہو لام جو ہے لیے کے معنی میں ہے ہاں جی لہو لام لیے کے معنی میں آتا ہے اس تو لہو اس کا ہے اس کے لیے ہے یا اس کا ہے اسی کا ہے یہ سارے ترجمہ صحیح تو یہاں پر اسی کا والمہ زیادہ صحیح لہو اسی کا ہے یعنی اسی کا ضمرات یہ فو کی زمین اللہ کی طرف پر لگتی ہے وہی اللہ جو الہی القیوم ہے وہی اللہ جو اللہ تع جونت وعلن ہے اسی اللہ کا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کا ہے کیا اسی کا ہے السماوات و ما فی الارض اس ماں کو مائے موصلہ بولتے ہیں مائع موصلا جو کا دیتا ہے جو جو بھی تو اللہ فرماتا ہے اسی کا ہے ہاں جی اسی پاکزات کی ملکیت ہے اسی کا ہے خاص اسی کے ساتھ مخصوص ہے معاف السماوات و ما الارض یہ ماں انتہائی وسیم مفہوم رکھتے ہیں جو کچھ جو کچھ جو ہیں ماں فی جو کچھ ہیں فی میں جی فی کے معنی میں ہے تو لہو اسی کا ہے ما جو کچھ جو ہاں فی مگمن اسماوات جمع سما ان سما ان کی جمع سماوات ہے ہاں جی آسمان کے معنی میں تو لہو اسی پاک ذات کا ہے اسی کا ہے کیا کس جو کچھ آسمانوں میں ہیں ما فِس سماوات جو خوش آسمانوں میں ہیں وام فل اور جو کچھ ہاں جی اور جو فی کے اور جو بیچ کا معنوی ہے جو کچھ اس میں کا معنوی ہے تو لوامہ فلاذ اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں آسمانوں جو کچھ جو کچھ زمینوں میں ہے آرس کے زمین ہے ہاں جی تو مانا کیا ہو جائے گا اسی کا ہے لہو معاف سماواد و ما فی الحال جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے لہو معاف سماواد والا تشویش کے کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے ہاں جی کائنات یعنی اس زمین و آسمان کے اندر جو خوش ہے سب اسی اللہ کا ہے جی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے یعنی یہ کائنات جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے یعنی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں زمین میں جو زمین و آسمان دونوں کو شاد ترجمہ کر کے کائنات کا ترجمہ کیا کیونکہ کائنات کو کھولیں تو آسمان اور زمین سماوات اور آرز بن جاتا ہے اس وجہ سے ہاں جی یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ سیکھا ہے سر نہ تو یہ کائنات جو آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہاں جی یہ کائنات جو آسمانوں اور آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیا ہوا ہے خوشی کی پیدا کیے ہوئی یہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا یہ عظیم آسمان یہ عظیم ستارے کاکے شان شان ایک کہ کے اندر آج کے شان بولتے ہیں اربوں ستارے اس کے اندر اربوں ستارے آج آج سیارے ہیں اور کتنے اس کائنات کے اندر کا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے تو یہ کائنات جو کچھ ہے جو آسمانوں اور ہاں جی یہ کائنات جو آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسی کے پیدا کی ہوئے اور اسی کے قبضۂ قدرت میں اس اللہ کے تو اللہ تعالی یہ کہتے ہوئے اللہ معاف سماوات واضح کہتے ہوئے کہ اس سے جو ہے ان مشرقین کا رات ہوتا ہے جو ستارہ پرس ہیں اور خدا کے مظہر کی پجاری ہیں ستارہ پرس جو اللہ کی قدرت کے نشانیاں ہیں وہ اس کی پجاری کہتے ہیں اس کو خدا سمجھتے ہیں اس کی نافی کے نف کے واضح کیا گیا کہ صرف ان چیزوں کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اس کے غیر جو کہ عبادت صحیح نہیں ہے یہ توضیع جو ہے یہ اوراد فتح کے جو اشارے ہیں ان سے صابری صاحب نے صفحہ نمبر ستر پہ کیا ہے جیسے یہ لفظ جو ہے نہایت یا عظمت کا بیان کرتا ہے لہو اسی اللہ کا ہے صرف اسی اللہ کا ہے ہاں جی ما فِز سماوات و ما فی اب اس معافی سماوت میں اب آسمانوں میں کیا کیا ہیں یہ تو یہ سارے دارغان ہیں سیارات ہیں سورج ہے چاند ہیں مریخ ہے زحل ہے مشری ہیں دوسرے سارے سیارات کشانے ہیں اور آسمانوں میں جیتنے ملائکہ ہے اور کیا کیا موضوعات ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں ہاں جی اور وہ سب بھی اسی اللہ کا ہے اور زمین کے اندر جتنے درندے ہیں چرن ہیں پرن ہیں نواتات ہیں درختان ہیں پہاڑیں ہیں سمندریں ہیں درایائے ہیں اور پاڑوں کے اندر جتنے معدنیات ہیں زمین کے اندر جتنے معدنیات ہیں ہاں جی اور سمندر کے اندر جتنی موجودات ہیں آپ دیکھو کتنی لات داد انسانی عقل شور سے باہر موجودات ہیں اللہ حرمات یہ سب میرا ہے یہ سب میرا ہے ان سب کو مجھ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ سے عظیم چاہتے ہیں جین گرامی جس کے نام سجزا کرتے ہیں وہ اللہ خود فرما رہے نے یہ سب میرا میں نے پیدا کیا اور یقیناً کوئی اور دعوتار بھی نہیں جو یہ کہا میں نے پیدا کیا تو اللہ خود دعوی دار ہے قرمت ہے میں نے پیدا کیا کوئی اور تو کیونکہ باقی جو بھی موجودات ہیں کوئی بھی انسان ہو ہاں جن میں ملک ہو تو سب تو جب ہم دنیا میں آئے تو یہ کائنات موجود تھے یہ سورہ شام ستارے شم کو جو سورہ چاند آسمان زمین سب پہلے سے موجود تھے اسی جو آپ کے آنے سے پہلے سے موجود آپ کیسے کہیں گے میں نے پیدا کیا ہے ہاں جی لہٰذا یہ ساری جگہ ہم مگر کسی کے بعد تھوڑا سا مال ہو تھوڑا سا پیسہ ہو ہاں جی تو وہ فولے نہیں سما پاتے ہیں ایک چھوٹی سی ملک کے صدر وزیر اعظم بڑا عہدیدار تو پھولیں نہیں سما پاتے ہیں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کی نظر میں بھی وہ لوگ بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں لیکن اللہ ہے آپ اور میلا اللہ زینگر میں جس کے سامنے ہم سرزہ ریس کی عظمت کا اضافہ کریں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر جتنی قابلیتیں ان کے اندر جتنی حکمتیں ہیں علم و معرفت ہیں سب اسے اللہ کا عطا کردہ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے تو آپ اس کی عظمت کا یہاں جتنا بھی اس آیت پر غور کرتے جائیں گے آپ کو عظمت کا عظمت لائح کا ادراک بڑھتا چلا جائے گا آگے فن ماتے منز النظیٰ شعین اللہ بزن تو اس آیت کی توثیق جو ہے من یعنی کون یہ من اجتفامیہ سوال کے لیے زا یہ اس میں اشارہ ہے من وہ کون ہے وہ کون شخص ہے اس معنی میں الزی جو اس موصول ہے یشوق معنی فعل مزارے معلوم سے فیل شفاء اسفیل شفاء یشوش ہے شفات کرے منظ لذی کون ہے وہ شخص جو شفات کرے ہاں جی شفا و شف و شفات کے معنی سفارش کرنا لغت میں لکھا ہے سفارش کرنا شفحاش اور بیشے ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا ہاں جی شفہش ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا تو معنی لوغی شفاعت میں یہ معفہوم ہے کہ شفی یعنی ان کرنے والا اور مشفع ہاں جس کی شفاعت کی جاتی ہے تو معنی لوغی کی شفاعت میں یہ معفوم ہے کہ شفی ان یعنی شفاعت کرنے والا مشفا یعنی جس کی شفات کی جاتی ہے اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے قیامت میں درپیش مشکل سے اپنے سفارش اور اللہ کے دی ہوئی اذن سے نجات دلاتے ہیں یہ اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے ہاں جی من منزل جی یش کو کون ہے وہ شکست جو شفاعت این ہو اللہ کے یہاں اللہ کے حضور میں اللہ مگر بھی اس نے اللہ کی جن سے ہی شفاعت کر سکتے ہیں جین گنامی اللہ اگر کسی کو اجازت دے دیں ہاں اب تم شفاعت کر سکتے ہو شفاعت کر سکتے اللہ کی دن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتے لیکن اس حاط میں یہ بھی ساتھ ثابر ہو ہے کہ کچھ لوگ ہیں خلق عامد میں کہ اللہ ان کو دن دیں گے اور اللہ کی جن سے وہ لوگ شفاعت کریں گے اس حایث سے صاف ظاہر ہے کہ کچھ حشیوں کو اللہ عزن شفاعت دے گا اور ان کی شفات سنی جائے گی چانچہ جی مستند حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے شفاعت فرمائے گا کل قیامت میں اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی کیونکہ آپ کیونکہ اللہ سب سے پہلے آپ کو جن شفاعت دے گا لہذا پرانے پاک کی باس حایت میں جس شفاعت کا نف ہی کیا گیا ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا ہاں جی وہ شفہات ہے جو اللہ کے جن کے بغیر ہو اللہ کے دن کے بغیر تو کوئی شفات نہیں کر سکیں گے اللہ کے دن دیں گے جن جن کو دن دیں گے وہ شفات کریں گے البتہ اللہ کے دن کے بغیر تو کوئی بھی شفات نہیں کرے گا کر سکے گا لیکن اللہ جب کسی کو دن دیں گے تو جس جس کو ادن دیں گے وہ سب شفات کر سکیں گے اور ان کی شفات قبول ہوں گے جب اللہ دن دیں گے زندہ مطلب یہ قبول کرنے کے لیے زندہ رہے نا قبول نہیں کرنا ہے تو دن کیسے دیں گے. فائدہ نہیں تو ہاں جی تو ان کی شفاعت قبول بھی ہوں گے انبیاء ائمہ اولیاء کرام حتٰ نابٹ ہاں جی ان میں سے ان شفاعت کرنے والوں میں سے ان میں سے شفاعت کرنے والوں میں سے انبیاء آئمہ علیہ السلام اولیاء علماء حتٰ نابالغ بچے اور شہداء یہ بھی ہیں ہاں جی بچے سب اللہ کی جن سے جو ہے کل من میں شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کریں گے ہمارا اعمہ شفاعت کریں گے انبیاء الہی ہیں علماء ربانین ہاں جی نہ والو معصوم بچے یہ سب شفاعت کریں گے کل من میں اللہ کے جن سے البتہ سب اللہ کے جن سے شفاعت کریں گے اور ان اور ان سب کی شفاعت کا تفصیل جو ہے آدیث مبارکہ میں موجود ہے یہاں طوالت کی خوف سے نقل نہیں کیا ہے ہاں جی توشارع اوراد او فتح جناب عنصر صاحب نے صاحب نے بھی اسی مقام پر شفاعت اللہ کے مقبول بندوں کے لیے ثابت کیا انہوں نے اس کی توضیع میں چنا جا فرماتے ہیں استعد کی تشریح میں کسی کی اتنی مجال نہیں کہ بغیر اس کے حکم نل کے کہ کسی کے سفارش بھی اس سے کر سکے تو اس میں شفاعت کے مسئلے کی صحت میں اطاعت کے طمہ ہے تو اس میں شفہات کے مسئلہ کی جو ہے احراط و تحریر کی غلط خامیوں کو دور کیا گیا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شفات نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی شفات ہے نہیں ہر کوئی بھی شفات نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بھی شفہات نہ کرے یہ غلط ہے جن کو اللہ اس دیں گے وہی وہ شفات کریں گے تو اس میں شفات کے منکروں کا رت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتا شفات کر کے بول کے تو اس آیت میں واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہاں جی اس یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے گا مقبول بندے اس کی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں اور اوراج فاتحہ سوا نمبر اکتالیس اس انصر تاریخ انصوری فوائد کا یہ ہے کون ہے جو اس جو اللہ جو اس یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش یعنی شفاعت کرے یعنی یقینی بات اللہ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کون اللہ کی کے ذن کے بغیر اللہ کے حضور میں کوئی شفاعت کرے پوچھ رہے ہیں تو جواب یہی ہے کہ اللہ جو ہے تیری عن کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا نہیں تو زندگی دیں گے تو جس جس کو جن دیں گے وہ شفاعت کریں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو القیمت محمد وال محمد کی شفاعت نصیب فرما انبیاء رسول شہداء قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں اپنے اعمال کردار اتنا تو اچھا رکھیں کہ ہم ان کی شفاعت نصیب ہو سکیں کہ ہم ان کے راستے میں تو کم از کم چلنے والا ہو زین ہے نا کوئی ان کے راستے میں چلتا ہے بیچ میں کہیں رہ جاتا تو ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن ایک بات ان کے راستے سے ہی الگ ہو گیا ہاں جی ان کا راستہ سعد میں آپ ظالم اور مغرب عالم میں چلا جائیں پھر ان کو شفاعت نہیں ہوگا بہت سے عادی سے کوئی پھلا پھلان لوگوں کو شفاعت نہیں ہوگا ان کی شفاعت اللہ رسول قبول نہیں کرے گا شفاعت نہیں کریں گے لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کے اللہ ہاں جی امبیا الٰی اور جو ہے کریں گے ہر تو ناوالی بچے بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے علماء جو ہے اپنے محمد کے علم دین جو صالح ہو اس نے عوام میں خدمت کیا ہو عوام کی پیروی کیا ہو اس کے نئے کاموں کی باتوں کی ہدایتوں کی تو وہ عالم بھی اس عالمہ اللہ کے گناہ گھر بندوں کی جو ہے اس کو بھی اللہ شفاعت کا ہے زندے یہ مسلمہ حدیث میں سے شاسن سب کا جو ہے حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا ہے عالم دین بھی شبھات کرے گا جن کو انہوں نے دنیا میں تو ان کو ہدایت کرتا رہا ان کی نصیحتیں کرتا رہا اور وہ ثواب نے بھی ان کی باتیں مانتا رہا ان کے راستے پر چلتا رہا لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمزوریاں رہ جاتا ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ ان کو شبہات مدیث ممساد علیہ السلام سے پھر مدین کال قمد میں عابد جب آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً فوراً جنت میں بھیجے گا پھر عالم کونجی اسے کو بولے گا رک جاؤ یہاں پر اور اسے کہے گا دیکھو اپنے عالم محلہ میں جی اور دوستوں میں چاہنے والوں میں جاننے والوں میں جن جن کو تم نے امن نہیں من کر کیا ہے ان میں سے اگر کوئی رہ گیا ہے پیش تو ان کی شفاعت کر کے ساتھ لے جاؤ تو اکیلا کہاں جا رہا ہے بلکہ اس کو روکے گا تو یہ اذان گرامی شفاعت کا موضوع اسلام میں واضح ہے میں واضح ہیں اور مسلمہ میں سے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی ضرور امت کی شفاعت کے اس پر سب کا اجمہ ہے ہمارا عقدہ تو آئیمہ علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کریں گے اور ان دوسرے بھی جتنے بھی شفی جو عادث میں آیا ہو ہے وہ سب پر ہمارا اعتقاد ہے لیکن جو بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اس سے کریں گے اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا یہ مسلمہ ہے اللہ ہم سب کو دین فاہمی کی توفیع تھا